وَمَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ صدق الله العظيم میرے محترم بھائیوں اور دوستوں ماؤں بہنوں اللہ شانہ انبیاء علیہ السلاط والسلام کو جب دنیا کے اندر بھیجتے ہیں تو انہیں انسانیت کو ایک خاص نہج پر لے جانے کی تربیت دے کر بھیجتے ہیں انبیاء علیہ السلاط والسلام انسانوں پر جو محنت کرتے ہیں جس کے نتیجے میں دنیا کے سب سے قیمتی انسان وجود کے اندر آتے ہیں وہ نبیوں کے ہاتھوں کی کمائی ہوتے ہیں وہ جس طرح کسی کوئی مجسمہ ساز ایک مجسمہ بناتا ہے کوئی تصویر بنانے والا مصور کوئی تصویر بناتا ہے یا کوئی دھنیں بنانے والا کوئی دھن بناتا ہے کمپوز کرتا ہے تو وہ اس کی اس کو اپنی اس چیز کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق ہوتا ہے اور اس کا فن اس کے اندر جھلکتا ہے ایک شاعر جیسے کوئی شعر کہتا ہے اور اس کے فن کی وجہ سے جن لوگوں کو اس چیز میں ذوق ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ فلانے کا شاہکار ہے تصویر کو دیکھ کر لوگ مصور کو جان جاتے ہیں بات جن لوگوں کو جن لوگوں کو مصوری کا ذوق ہوگا جن لوگوں کو گانے کا ذوق ہوگا وہ دھن سن کر پہچان جائیں گے کہ یہ فلانے کی ترتیب کردہ دھن معلوم ہوتی ہے اور فلانے کی کمپوزیشن ہے جو جس کو کسی اور چیز کا ذوق ہوگا تو وہ شعر پڑھ جن لوگوں کا شعر کا ذوق ہے وہ شعر سن کر بتا دیتے ہیں کہ شاعر کون ہے شعر کے انداز سے اس کے اس کے اندر ایک ایک اس کا اسٹائل ہوتا ہے ہر ایک کا اپنا کیونکہ ہر شاہکار کے اندر اس کا جو خالق ہوتا ہے جو اس کو بنانے والا ہوتا ہے اس کا فن جھلک رہا ہوتا ہے اور وہ اس کا تعارف بن جاتا ہے انبیاء علیہ مسرت وسلام نہ تو شعراء ہوتے ہیں نہ مصور ہوتے ہیں نہ ہی ان کی اس قسم کے کی چیزیں وہ بناتے ہیں ان کے شاہکار انسان ہوتے ہیں ان کے تیار کردہ ان کے تربیت کردہ انسانوں کو دیکھ کر انسانیت سوچتی ہے کہ یہ انسان کس ٹیکسال کے اندر تیار ہوئے ہیں یہ کہاں گھڑے گئے ہیں یہ لوگ ان کے اندر جو اخلاق ہیں ان کی جو عادات ہیں ان کی جو پاکیزگی ہے ان کے جو اطوار ہیں ان کی صداقت اور ان کی امانت ہے ان کی خیرخواہی اور لوگوں کے ساتھ ان کا ایک حسن سلوک ہے تو لوگ بہت زیادہ اس پر حیران ہوتے ہیں اللہ جان نے کتنی بڑی بات ہے کہ ان کی کچھ چیزوں کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر ان اخلاق کی تعریف فرمائی ہے اور یہ اصل اس کے اندر بات یہ ہے کہ انبیاء مصرات و اسلام کی شان تربیت مثلا نبی جو مزاج بناتے ہیں اس کا ایک بڑا اہم عنصر یہ ہے کہ لوگوں کو خواہشات کی زندگی سے اوپر اٹھ کر زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھاتے ہیں جب نبی جس معاشرے میں آتے ہیں وہاں خواہشات کا بازار گرم ہوتا ہے چاروں طرف ان کے ایک خواہش کی دنیا ہوتی ہے لوگوں نے جیسا قرآن نے کہا کہ لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہو افرای تمنی تخذ الہ ہوا کہ اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا رکھا ہے جو خواہش پیدا ہوگی دل کے اندر اس کو پانے کے لیے انسان مچل جائے گا آج کی مغربی تہذیب کو بھی آپ دیکھیں تو خواہش انسانی کو معبودیت کا درجہ دیا ہوا جیسے معبود ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے ان کے نزدیک خواہش انسانی اتنی مکرم چیز ہے تو جتنی بھی لغو خواہش پیدا ہو انسان کے دل کے اندر تو وہ یہ کہتے ہیں اس کے لیے انہوں نے ایک چھوٹا سا ضابطہ یہ بنایا ہے کہ مثلاً اس خواہش کے نتیجے کے اندر کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے یا وہ ملک کے قانون کے خلاف نہیں ہونی چاہیے جو بنے ہوئے ویسے تو قوانین ان کے بدلتے بھی رہتے ہیں اسی خواہشات کی روشنی میں ترتیب پاتے رہتے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ فلانی خواہش انسانوں کی یا اس کی نفسانیت کی بنیاد کے اوپر یہ قانون بن گیا اور یہ قانون بن گیا لیکن جب تک قانون نہیں بن دو مطالبے صرف وہ کرتے ہیں ایک ہی دوسرے کے لیے باعث سے تکلیف نہ ہو. اور دوسرا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی ملکی قانون ہے وہ اس کے خلاف نہ ہو تو باقی تمام خواہشات ٹھیک سمجھی جاتی ہیں اس کے اوپر کوئی تدغن نہیں ہے کوئی پابندی نہیں ہے انبیاء علیہ اصلاۃ و اسلام کا نظام ایسا نہیں ہوتا وہ لوگوں کو اتنی اونچی قربانیوں کے اوپر تیار کرتے ہیں کہ ان کا تیار کردہ مجمع ان اپنی مرغوبات اور محبوب ترین چیزوں سے بھی دستبردار ہو جاتا ہے جو اس کا حق ہوتی ہے جیسے کہ جن کا ذکر یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور اس کے اندر جو دو باتیں آخر کے اندر خاص طور پر بتائی گئی ہیں ایک یہ کہ وہ فرو نہ اعلی انفسم وا بہم یہ خاص انصار مدینہ کی صفت ہو رہی ہے اور کہا کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے ان پر کتنی ہی تنگ دستی کیوں نہ ہو چاہے کتنا ان کا ہاتھ تنگ کیوں نہ ہو یوں تو یہ واقعہ جو ہے سارے ہی انصار نے ایسے معاملات کیے لیکن یہ واقعہ خاص طور پر حضرت ابو طلحہ النصاری رضی اللہ تعالیٰ عمل کے بارے میں بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیات خاص ان کے بارے میں اتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے اور حضور کے اپنے گھر کا حال اس کو تھوڑا سونچا تھا حضور کے اپنے گھر کا حال تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ام عائشہ فرماتی ہمارے ہاں تو چولہا نہیں جلتا تھا دو دو تین تین مہینے گزر جائے کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب مہمان آتے تھے یعنی لوگ دور دراز سے آتے تھے آپ کے پاس تو آپ کے اپنے اپنے گھروں کے اندر بندہ بھیجتے تھے کہ جاؤ عائشہ سے پوچھو حفصہ سے پوچھو صفیہ سے پوچھو امی کلسوم زینب سے پوچھو اور باقیوں سے پوچھو کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے رات کو اپنی ازواج متحرات بھی گھر پچھواتے تھے کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ قاصد آٹھوں نو گھروں کے چکر لگا کر واپس آتا تھا اور کہتا کہ یا رسول اللہ آپ کے کسی گھر کے اندر بھی کچھ نہیں دی. تو آپ پہ فرماتے تھے جس طرح لوگ آپ لوگ بیٹھے ہیں مسجد کے اندر عشاء کی نماز ہو چکی ایسے لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو آپ فرماتے تھے بھائی یہ میرے دو مہمان ہیں کون ان کو اپنے گھر لے کے جائے گا جو ان کو سلائے گا بھی صحیح اور رات کا کھانا بھی کھلائے گا تو حضرات صحابہ میں سے جن کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا وہ اپنے سر نیچے کر لیا کرتے تھے اور جن کے گھروں کے اندر کچھ ہوتا تھا وہ کھڑے ہو جاتے کہ آر رسول اللہ مجھے دے دیں اپنے مہمان ایسے ہی ایک دن آپ نے اعلان فرمایا کہ کوئی مہمان آئے آپ کے گھر کے اندر کچھ نہیں تھا تو آپ نے پوچھا کہ یہ مہمان ہے اور کون ان کو اپنے گھر لے کر جائے گا تو حضرت بوتل کھڑے ہو گئے گا آر میں لے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ اشا کی نماز اپنے گھر لے گئے جا کے بیوی سے کہا کہ حضور کے مہمان ہیں اور میں لے کر آیا ہوں تو بیوی نے کہا کہ گھر کے اندر تو اتنا ہی کھانا ہے جو بمشکل میرے تیرے اور بچوں کے لیے پورا ہو اس سے زیادہ تو ہے نہیں تو اور کچھ گھر میں چیز بھی کوئی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو سلا دو کچھ تھپک کر کچھ تھوڑا بہت بہلا بھسلا کے ان کو سلا دو بغیر کھانا کھلائے اور کھانا لگا دو اور جب پھر مہمان بیٹھ جائیں گے تو میں چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھوں گا اور اس ٹھیک کرنے کے اندر چراغ بجھا دوں گا تو اندھیرا ہو جائے گا اندھیرے کے اندر میں اور تم خالی منہ چلائیں گے ان کو یہ تاثر دیں گے ہم بھی ساتھ کھا رہے ہیں تو مہمان کھانا کھا لیں گے تو جب انہوں نے ایسے کیا دستخوان کے اوپر جا کے بیٹھ گئے میاں بیوی بی اور خاتون اس خاتون مستفی ادھر تو مہمان بھی بیٹھ گئے اس کے بعد یہ اٹھے اور کہا کہ چراغ کی لو ذرا میں بڑھاتا ہوں چراغ کو اونچا کرتا ہوں تو جا کر کے اس کو پھونک ماری تو وہ بجھ گیا تو کہا تو بجھ گیا شاید تیل ختم ہو گیا تو کہا چلے ایسی کھانا کھا لیتے ہیں یہ منہ چلاتے رہے اور مہمان کھانا کھاتے رہے اور جب کھانا کھا کے مہمانوں کو سلایا اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ جبر امین اترے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے لے کر آپ کی امت کے اندر ایسے لوگ بھی یہ کیسی کیا تربیت وہ یہ وہی لوگ ہیں جو چند سال پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر قتل کیا کرتے تھے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لڑتے مال اموال پر ایسے جھگڑے ہوتے تھے سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مکہ کے جو بازار تھے جس طرح اوکاز تھا اور ظلم تھا یہ بازار صرف اشہر حرم میں یعنی وہ جو حرمت والے مہینے ہیں چار صرف اس میں لگتے تھے تو باقی آٹھ مہینے بازار کیوں نہیں لگتے تھے ان کہا کہ چونکہ حرمت والے مہینوں کے اندر لڑنا منع تھا اس لیے اس میں بازار لگ سکتا تھا باقی آٹھ مہینے تو ایک دوسرے کا مال لوٹتے کھسوٹتے گزرتے تھے آٹھ مہینے لوگ ایک دوسرے کو لوٹتے کھسوٹتے تھے اس لیے بازار نہیں لگ سکتا تھا کیونکہ بازار میں تاجر اپنا سامان لے کر بیچارہ چلتا ہے کہیں سے تو جہاں سے وہ اپنا سامان لے کر چلتا تھا اس کو بازار پہنچنے کی نوبتی نہیں آتی تھی رستے میں کوئی اس کو لوٹ رہتا تھا تو آٹھ مہینے تاجر سامان نہیں لاتے تھے بازاروں کے اندر چار مہینے آتے تھے حرمت والے جس میں لڑائی منع ہے اور یہ لوگ بھی اس کا احترام کرتے تھے اس میں تاجر بیچارے اپنے سامان لا کر بازار میں بیچتے تھے اس معاشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ پیدا فرمائے تو امبیال مثلاۃ وسلام ایک جو لوگوں پر محنت کرتے ہیں وہ یہ کہ لوگوں کو اپنی خواہشات سے اوپر اٹھ کر ایک زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتے ہیں نبی خواہشات کی تسکین کے لیے نہیں آتے وہ لوگوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ خواہش کی تسکین انسان کے لیے باعث سکون نہیں ہے بلکہ خواہش پہ کنٹرول باعث سکون ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مختلف ادوار سے گزرے اپنی زندگی کے اندر انہوں نے وہ عالم شروع سے تھے بہت بڑے عالم تھے بہت ان کے زمانے میں ایسے تھا کہ علماء جو ہوتے تھے امام غزالی کے دور کے اندر تو علماء کو ایک غیر معمولی وجاہت حاصل ہوتی تھی بڑا پروٹوکول ہوتا تھا کیونکہ یہی دور ہوتا تھا بڑے بڑے علماء وزراء ہوتے تھے درباروں کے اندر آتے تھے بڑے بڑے سرکاری مناسب ان کو ملتے تھے کیونکہ وہی اس زمانے کا نظام تعلیم تھا تو امام غزالی اپنے مدرسے جامع نظامیہ کے بڑے اساتذہ میں سے تھے بڑے شیوخ میں سے تھے اور ایک بہت بڑی سرکاری تنخواہ ان کو ملتی تھی اور دیگر چیزیں ہوتی تھیں اس میں ان کے اوپر ایک کیفیت پیدا ہوئی تھی جس میں ان کو یوں لگا جیسے کہ ہم ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں ہمارا علم بھی دنیا کے لیے ہماری عزت بھی دنیا کے لیے ہمارے پاس سرکاری مناسب بھی دنیا کے لیے اور جو ہمارا پروٹوکول ہے سرکاری یہ بھی دنیا کے لیے ہے تو ان کے اوپر اس کے نتیجے میں کیفیت پیدا ہوئی تھی اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکل گئے تھے مجاہدات کی زندگی اختیار کی تھی اور وہ زمانہ ان کا تقریباً بعض لوگ دس سال بعض بارہ سال بتاتے ہیں. بڑے کڑے مجاہدات سے وہ گزرے ان کڑے مجاہدات سے گزرنے کے بعد جب وہ واپس آئے تو وہ پھر وہ غزالی تھے جس کو میں اور آپ جانتے ہیں. اور وہ جو غزالی پہلے گئے تھے ان کو ہم نہیں جانتے کیونکہ اس زمانے کی ان, کی ان کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں لیکن یہ ان کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے وہ خود کہتے ہیں کہ میرے مجھے بڑی وجاہت حاصل تھی بغداد کے اندر جو ان کی جگہ تھی تو جب واپس آئے تو انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات کو ایک کتاب کے اندر لکھا ہے جس کا نام ہے المنقذ من الضلال یہ جی ان کی کتاب کا نام ہے ایک چھوٹی سی آپ یوں سمجھے کہ آٹو بائیگرافی ہے انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے اردو کے اندر بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے اپنی زندگی پر عجیب انہوں نے چیزیں لکھی ہیں کہ میں کن چیزوں سے گزرا پھر یہ جو ان کی کتابیں ہیں جس کے اندر خاص طور پر احیاء العلوم بہت مشہور ہے اور اس کے علاوہ کچھ کتابیں ان کی فارسی کے اندر ہیں جیسے کیمیائی سعادت بڑی مشہور کتاب ہے اور یہ کتابیں اتنی اتنی کیا کہنا چاہیے مؤثر ہیں دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے میں کہ اگر انسان اس کو پڑھ لے تو اس کو عجیب و غریب اس کی کیفیت ہو جاتی ہے ہمارے ایک دوست تھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت تھے تو وہ جرنیل تھے فوج کے اندر میجر جنرل تو مجھے ایک دن انہوں نے کہا کہ دعا کریں میرا پروموشن بورڈ بیٹھ رہا ہے باقی ان کی صفات صلاحیت ساری پوری وہ تھی کہ شاید میں پروموٹ ہو جاؤں لیفٹنٹ جنرل کے لیے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو وہ کوئی وجہ ہوئی ہے تو ایک, وہ ایک دن آئے تو کہیں پر آ, تو مجھے دعوت دی اور وہ مجھے پھر بتایا نہیں کہ پروموشن کا کیا ہوا تو جب میں گیا ان سے ملنے کے لیے آ, کھانا تھا چائے تھا اس چیز پر انہوں نے مدعو کیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے کمرے کے اندر امام غزالی کی کیمیائی شعادت رکھی ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی پروموشن نہیں ہوئی تو کہتے ہیں آپ وہ کیسے اندازہ ہوا میں نے کہا میں نے کیمیائی سعادت سے اندازہ لگایا جب انسان دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے تو یہ کتابیں پڑھتا ہے اس کے اندر بہت غیر معمولی طور پر اس کی تاثیر <تصفح> ہے وہ حیران کہتے ہیں واقعی میں بس سوچ رہا تھا کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ نہیں ہو سکی میری اور یہ جو لوگ اس سے تھوڑا اس سے واقف ان کو پتہ ہے کہ اس مرحلے پر انسان کو شدید صدمہ پہنچتا ہے خاص طور پر وہ لوگ جن کے بارے میں سب متفقوں کی ہو جائے گی ایلیجبل ہر لحاظ کسی وجہ سے وہ رہ جائے تو اس پہ انسان کو شدید تکلیف پہنچتی ہے پھر <تصفح> امام غزالی کی کتابوں میں اتنی تاثیر ہے ایک ہزار سال گزرنے کے باوجود کہ آج بھی لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں یہ تسلی ہوتی ہے کہ چلو دنیا ہی کا ایک کام ہے نا نہیں ہوا آخرت اصل تو آخرت ہے اور اصل تو قبر ہے اور اب بھی ان کتابوں کے اندر ان کے ترجموں میں اتنی تاثیر ہے ظاہر بات ہے ہمارے لوگ تو نہ فارسی والی کتابیں ان کی پڑھ سکتے ہیں نہ عربی والی تو انگریزی میں پڑھتے ہیں اردو میں پڑھتے ہیں لیکن اس کے اندر اتنا زیادہ آپ سوچیں جب وہ یعنی کتابوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا ترجمہ جب ہو جاتا ہے نا تو سمجھے کہ اس کی عادی روح نکل جاتی ہے کیونکہ جس نے خود لکھی ہوتی ہے نا وہ ایک خاص کیفیت اس کے اندر الفاظ کے اندر اس کے شامل ہوتی ہے وہ کیفیت مترجم کی تو ٹرانسلیٹر کی تو نہیں ہو سکتی ظاہر بات ہے تو وہ اس کے اندر پھر وہ تاثیر بھی اس طرح کی نہیں ہوتی اس لیے آپ کبھی بھی ہمیں تو اس کا بہت تجربہ ہوتا ہے ہم کتاب عربی بھی پڑھتے ہیں وہی کتاب ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں فارسی کتابیں بھی دیکھتے ہیں وہی کتاب ہم اردو میں بھی دیکھتے ہیں دونوں کتابوں میں اتنا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے تو امام غزالی نے المنقز من البدلال کے اندر یہ لکھا ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خواہش کی تسکین اگر خواہش پر عمل کر کے کی جائے تو وہ ایک خاص قسم کی مزید طلب اور حوث پیدا کر دیتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ اس سے انسان کو سکون مل جائے خواہش پیدا ہوئی اور بندے نے اس کے اوپر عمل کر لیا اگر فرض کیجئے تو اس کے نتیجے کے اندر ایک اور اس کے اندر طلب اور بھوک پیدا ہوتی ہے اس خواہش کی مزید اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر انسان اس خواہش کو دبا دے اس پر عمل نہ کرے تو اس کے نتیجے کے اندر وقتی طور پر ایک, مخ... ایک چھوٹی سی تکلیف کے بعد اس کو غیر معمولی طور پر اس کی تسکین اور سکون محسوس ہوتا ہے اس بات کو امام غزالی نے اتنے طریقوں سے سمجھایا اور سکھایا اس کے اپنی کتابوں کے اندر کہ لوگ اس فن کو سمجھ لیں کہ سکون خواہشات کی تسکین میں نہیں ہے خواہشات کو پورا کرنے کے اندر بالکل نہیں ہے انسان سمجھتا ہے میری خواہش پوری ہوگی تو مجھے سکون مل جائے گا ایسا نہیں امبیا علیہم الصلاۃ والسلام اپنے لوگوں کو اس بات کی مشق ہیں اور ان کے ان کے اندر اس حد تک اشار پیدا ہو جاتا تھا کہ اگر وہ مر بھی رہے ہیں یہ واقعات آپ نے سنے کہ جہاں بلب لوگوں کے ہونٹوں سے پانی کا کے پیالے لگائے گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں فلانے کے پاس لے جاؤ فلانے کے پاس لے جاؤ کسی کے گھر کے اندر کوئی چیز بھیجی گئی بھوکے کے گھر میں ان کے گھر میں کچھ پکانے کو نہیں ہے وہ اس نے دوسرے گھر میں بھیج دی دوسرے گھر نے گھر میں بھیج دی یہ جو واقعات ہیں یہ یہ کوئی تاریخی مبالغے نہیں ہے امبیا علیہ صلاحت کی تربیت کے نتائج ہے اگلی بات جو یہاں پر کی گئی ہے اور وہ ہم سب کے لیے ظاہر بات ہے کہ قرآن پاک نے کہا ہے کہ ومئی من کا شح نفسی فعلائی کا حم المفل کہتے ہیں بچ بچ جانے کو محفوظ ہو جانے کو شح نفس ہی کہتے ہیں اپنے نفس کے بخل کہ جو شخص اپنے نفس کے بخل سے محفوظ ہو گیا بچا لیا گیا فعلائے کا حمل مفلی فرماتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہونے والے نفس کا بخل کس کو کہتے ہیں نفس کے بخل کا مطلب یہ کہ وہ شخص جو ایک ذاتی اور انفرادی اور فقط اپنی زندگی بسر کر رہا ہو جس میں اس کے پیش نظر فقط اس کا نفس ہو اس کا نفس اور اس کے تقاضے ہوں اور وہ اس اپنی زندگی کے اندر اور اپنی چیزوں کے اندر کسی اور کا حصہ کرنے پر آمادہ اور تیار نہ ہو اس اس مزاج سے جس انسان کو بچا لیا گیا فلائی اللہ فرماتے ہیں کامیاب یہ لوگ ہوں گے اور اس کو اس یہ حصہ آیت کا اس ذیل میں لائے ہیں اس کے فوراً بعد لائے ہیں کہ اس سے پہلے والی آیت میں آپ کے سامنے پڑھو <تصفح> ودین تب ادار اول اِمان قبل <تصفح> یہ ایک مال فعی کہتے ہیں اس کا بیان ہو رہا ہے کن لوگوں کا حق ہے کہ ولدین تب ادار اول من قبل ان لوگوں کا حق ہے جو پہلے ہی اس جگہ یعنی مدینہ منورہ کے اندر ایمان کے ساتھ مقیم ہے تو مدینہ میں ایمان کے ساتھ کون مقیم تھا پہلے سے انصار مدینہ تھے اللہ فرماتے ہیں کہ منہا جرا جو لوگ ان کی جانب ہجرت کر کے آئے ہیں یو یہ ان سے محبت کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر ہجرت کے بعد جو اٹھنے والے سوالات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جی ہمارے ہمارے وسائل تقسیم ہو گئے ہماری روٹی عادی ہو گئی ہمارے روزگار تقسیم ہو گیا مہاجرین نے آ کر ہم سے روزگار قبضہ کر لی یہ باتیں آپ سنتے ہیں نہیں سنتے ہمارے یہاں ہم بھی جب افغان مہاجر آئے تو ہمارے لبرل حلقوں نے ہمیں یہ باتیں کی یا نہیں کی کہ تو ہمارے تو جی کیا کہتے ہیں تیس لاکھ مہاجر ہم کیسے پالیں گے ابھی ہم ترکی گئے تو ترکی کے اندر بھی کوئی پچیس لاکھ سیرینز آ رہے آ، آئے آ رہ. تو وہاں پر بھی جو ان کے لبرل حلقے تھے انہوں نے وہاں بڑا شور مچایا ہوا تھا کہ ہماری معیشت کا کیا ہوگا یہ پچیس ٹو پائنٹ فائیو ملین ریفیوجیز کون پالے گا اور کس کا یہ تو ہمارا وسائل نہیں ہے فلانا نہیں ہے دمکان نہیں تو اللہ تعالی نے ان کی صفت یہ بیان کی ہے یحبون من حاجر علیہم جو لوگ ہجرت کر کے ان کی طرف آتے ہیں یحبون یہ ان سے محبت کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُعْتُو اور جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے یہ اپنے سینوں میں اس کی کوئی خواہش بھی محسوس نہیں کرتے ولا یجدوراجا اوتو جو چیزیں مہاجر کو مل گئیں اس کی کوئی طلب بھی ان کے دل کے اندر نہیں ہوتی کہ کاش اس کی بجائے یہ مجھے مل جاتی ہم اس کو لینے والے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کو ملتی اور پھر آگے کہا کہ اور چاہے خود کتنے ہی تنگ دست کیوں نہ ہوں لیکن ایثار کرتے ہیں ان کو دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ اپنے اموال میں شریک کرتے ہیں تو یہ یہ ایثار کا جو مزاج ہر چیز کے اندر اگر انسان کو اللہ تعالی نے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہو اپنی نعمتوں کے اندر سے بھی اپنی صلاحیتوں کے اندر سے بھی اس میں اگر ایثار کا مزاج اس کا بنے کہ وہ دوسروں یہ سوچے کہ اس چیز سے کسی دوسرے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ ہر نعمت کے بارے میں انسان یہ سوچے ہر چیز کے بارے میں یہ سوچے کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے میں اس کو کس طرح زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکتا ہوں اس کے تمام فوائد میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں اور ایک یہ کہ اگر اس کو کوئی چیز دی جائے تو وہ یہ سوچے کہ اب اس چیز سے کسی دوسرے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے یہ اتنا دو الگ الگ مزاج ہے ایک مزاج خالصتاً مادی ہے جو انسانوں کا طبی اور قدرتی طور پر بنا ہوتا ہے اور دوسرا مزاج وہ ہے جو بیا علیہ وصلاۃ والسلام بناتے ہیں تو اللہ جلیہ شاہر نے فرمایا کہ جو لوگ یہ مزاج بنا لیں گے گویا کہ وہ اپنی طبیعت کے بخل سے آزاد کر دیے جائیں گے اپنی طبیعت کی اسیری سے وہ آزاد ہو جائیں گے نکل جائیں گے انسان خود اپنے مزاج کا غلام ہوتا ہے بعض اوقات اپنی طبیعت کا غلام ہوتا ہے اس سے وہ لوگ نکل جائیں گے تو یہ یہ چیز پیدا کیسے ہوتی ہے انسان کے اندر یہ پیدا ہوتی ہے صحبت سے جو لوگ ایسے لوگوں کے پاس رہتے ہیں جن کو ان چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں دین کے اندر صحبت کا ایک بہت بڑا صحابہ کرام کو صحابہ کہتے ہی اس لیے انہوں نے صحبت اٹھائی آتا علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھا تو دیکھیں صحابہ کی تبدیلی ایسے نہیں ہوئی کہ اگلی نسل میں تھوڑی تبدیلی آئی اور اس سے اگلی نسل میں مزید تبدیلی آئی اور اس سے اگلی نسل میں مزید آئی یہ کوئی ایسی تبدیلی نہیں تھی بین ہی وہی لوگ جو مزاج کی دوسری انتہا کے اوپر تھے انہیں کی طبیعتوں کو اللہ جلیہ شاہر نے مکمل طور پہ تبدیل فرمایا اور یہ جتنے بھی لوگ لکھتے ہیں بشریت پر عمرانیت پر انسانیت پر اور سوشیالوجی انتھروپالوجی وغیرہ کے مضامین جو لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اس پہ وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ایسی تبدیلی انسانوں کی معلوم تاریخ کے اندر آج تک کسی نے نہیں نوٹ کی اور لکھی کہ انسان ایسے ہی بدل سکتے اس کو اگر یہ کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو یقیناً موجود نہیں ہے لیکن آپ کے جن ذرائع کے ذریعے سے آپ تربیت فرمایا کرتے تھے وہ سارے ذرائع آج بھی موجود ہیں آپ کی تربیت ہوتی تھی قرآن پاک کے ذریعے سے صحابہ قرآن پڑھتے تھے قرآن کو سمجھتے تھے اور ان کی تربیت ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے وہ ارشادات آج بھی بلا کم موقاصط محفوظ ایک ذاتِ گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر اپنا وقت پورا کر کے پردہ فرما گئی باقی جن چیزوں جو ہدایت کے اسباب تھے وہ اللہ جل شاہ نے قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے محفوظ فرمائے کیونکہ یہ نہ کہے کہ ہمیں تو نبی کا زمانہ نہیں ملا ہم کیسے ہدایت پر آتے ان کو تو نبی کا زمانہ ملا تھا تو یہ ہے کہ نبی جن چیزوں کے ذریعے سے تربیت فرماتے تھے ان چیزوں کی حفاظت اور ان کو محفوظ کر دی جس میں ایک اہم سب سے بڑی چیز قرآن پاک ہے اللہ تعالیٰ کلام اور پھر آپ کے ارشادات گرامی اس کی اس کی روشنی کے اندر اگر کوئی انسان اپنے مزاج اور اپنے اخلاق کو دیکھے گا تو اس کو یہ کم سے کم اسی سے پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کمی کس چیز کی ہے اب ان چیزوں کو اپنے مزاج میں لانے کے لیے اس کو ماحول کی ضرورت ہوتی ہے ماحول کے بغیر تربیت پانا ذرا مشکل ہوتا کبھی اس کو دیکھا نہیں گیا کسی آدمی نے خود سے اس میں انسان کو عام طور پر احساس نہیں ہو پاتا دیکھیں آ, انبیاء الم السلام اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھ کر صحابہ کے سامنے تو کتابیں نہیں کتابیں نہیں تھیں اس لیے کہ اس زمانے میں کتابوں کا رواج نہیں تھا قرآن پاک بھی اس طرح نہیں تھا جس طرح میرے اور آپ کے سامنے احادیث بھی اس طرح نہیں تھی جس طرح آج میرے اور آپ کے سامنے لیکن ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی پھرتی شخصیت تھی وہ شخصیت ان کے لیے ایک آئینے کی حیثیت رکھتی تھی وہ اس کے اندر اپنے آپ کو دیکھا کرتے تھے اور اندازہ لگایا کرتے تھے کہ ہم ان سے کن چیزوں کے اندر پیچھے ہیں کن چیزوں کے اندر ہمارے مزاج کے اندر فرق ہے اس چیز سے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ جتنا زمانہ ان کو ان کے ساتھ گزرا تو گویا کہ جیسے کسی کی شبی کسی کی مسیل کسی کی فوٹو اسٹیٹ تیار ہو جاتی ہے حضرات صاحبہ مختلف دنیا کے کونوں کونوں کے اندر گئے اور جہاں پر بھی گئے آ, وہاں کے لوگ اس بات پر بھی تعجب کرتے تھے کہ یہ سب کے سب لوگ آ, پوچھتے تھے بعض اوقات جو لوگ سینٹرل ایشیا گئے یا دوسری افریقہ گئے کہ کیا آپ لوگ ایک ہی گھر سے تعلق رکھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ایک گھر سے نہیں تعلق رکھتا آپ ایک قبیلے سے تعلق کہتے میں ایک قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تو اس بات حیران ہوتے تھے کہ آپ کے ان انداز اطوار کے اندر ایک یکسانیت کیسی تو ان کو اس پر حیرت ہوتی تھی کہ یہ سب لوگ ایک جیسے کیوں محسوس ہوتے ہیں تو ان کو اس پھر پتہ چلتا تھا کہ اچھا یہ کسی ایک ہی شخصیت کے ہاتھ سے تربیت پائے ہوئے لوگ اس لیے ان کے ان کے مزاج اور ان کے افکار کے اندر ایک ایک یکسانیت نظر آتی ہے تو انبیاء علوم وصلاۃ اسلام کی تعلیمات کو جس کام کے لیے وہ بھیجے جاتے ہیں یہ ان کی زندگی کے ساتھ خاص نہیں ہوتا یہ ان اس سارے زمانے کے اندر اس کی ضرورت ہوتی ہے جتنے ادوار ان کے بعد آتے ہیں مثلاً یہ دور ہے ہمارا اور آپ کا جس کے اندر ہم لوگ ہیں موجود ہیں قیامت تک آنے والے باقی سارے کے سارے زمانے ہیں ان تمام ادوار کے اندر اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ لوگوں کی درست تربیت ہو وہ لوگ دوبارہ پیدا ہوں معاشرے کے اندر دوبارہ وہ ہمیں وہ مناظر نظر آئیں خیرخاہی کے مناظر محبت کے مناظر ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی کی رضا والے تعلقات کے مناظر خالص تن اللہ مراسم اور ایک دوسرے کو خیر پہنچانے کا مزاج اپنی چیزوں کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مزاج کوئی چیز اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو یہ خواہش کہ وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے یہ مزاج اگر کوئی کسی اسلامی معاشرے کے اندر پیدا کرنا چاہے گا تو اس کی ابتدا ہوگی اس کے اپنے تزکیہ نفس صحابہ پر پہلی محنت اسی چیز کی ہوئی تھی سب سے پہلے وہ شخص خود اپنے اوپر اپنے آپ کو سامنے رکھ کر دیکھے گا کہ معاشرے کا میں بھی ایک فرد ہوں جب بھی دنیا میں فلسفیوں اور نبیوں میں آپ کو پتہ فرق کیا ہوتا ہے فلسفی خوبصورت افکار پیش کرتے ہیں بڑے خوبصورت آئیڈیاز دیتے ہیں خود رول ماڈل نہیں ہوتے نہ وہ دعویٰ بھی نہیں کرتے آپ لوگوں ہم نے آج تک کسی فلسفی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنائے ہے کہ میں خود بھی اپنے افکار کا ایک نمونہ ہوں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں خود بھی اس پر ہوں. وہ کہتا نہیں ہم سے آپ لوگ ہمیں چھوڑ دیں ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہماری باتیں سنیں اور ہمارے خیالات سنیں ہمارے فلسفے سنیں ہمارے نظریے سنے اس میں کوئی چیز بتائیں کیا کمی ہے بیشی ہے کوئی پوچھے کہ آپ تو کہتے ہیں ہمارا تو اس سے کوئی تعلق اپنے افکار سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہمیں اس کے اوپر پورا اترنا چاہیے انبیا علیہ والسلام ایسے نہیں بنتے ایسے فلسفے پیش نہیں کرے وہ اپنا عمل پیش کرتے کہتے ہیں کہ یہ ان کے عمل کو دیکھ کر اس سے نظریہ نکلتا ہے یہ بہت بڑا فرق ہے آج آپ کو جو لوگ ریفارمرز معاشرے میں نظر آتے ہیں وہ سب وہ فلسفیوں والا رستہ اختیار کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھیں گے اور ہم باتیں کریں گے اور اچھی اچھی کریں گے اور ایک دوسرے سے بڑھ کر کریں گے اور جب بہت ساری ہم لوگ نظریات خیالات پیش کریں گے تو ان نظریات خیالات کو قوم کو چاہیے کہ ان کو لے لے اور اپنی اصلاح کرنے اس کی بنیاد اس طرح ہوتا نہیں یہ ترتیب ہی نہیں ہے نسلی کوئی مثال موجود اس پہ وہ لوگ چاہیے ہوں گے جو معاشرے کے اندر اس کی عملی مثالیں پیش کریں جن کو دیکھ کر لوگ کہیں ہاں یہ یہ لوگ تو اسی ان کے ان کے اخلاق سے پتہ چلتا ہے اور ان کے کردار سے پتہ چلتا ہے ان کے معاملات سے پتہ چلتا ہے ان کے ساتھ رہنے سے پتہ چلتا ہے دن گزارنے سے پتہ چلتا ہے رات گزارنے سے پتہ چلتا ہے ساتھ رہنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر آئیں تو ایسے لوگ پیدا کرنے ہوں گے اور وہ لوگ پیدا ہوں گے صحبت سے ان لوگوں کو جا کر ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے وقت گزارنا چاہیے ہم لوگ آج کل دیکھیں اپنی پوری زندگی کے اندر ایک ایک خاص روٹین کے اندر چل رہے ہوتے ہیں اور ایک کے بعد ایک دن کو اس وجہ سے چاہنے کے باوجود ہمارے اندر کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی کوئی آدمی مجھے اپنی اس پوری زندگی کے اندر آج تک یہ تجربہ نہیں ہوا کہ کوئی ایسا بندہ ملا ہو جو کہے کہ میں اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا میں جیسا ہوں میں اپنے آپ کو وہ ٹھیک سمجھتا ہوں اور بالکل صحیح جس بندے سے بھی آپ دیکھیں گے بات کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بدلوں اور میں ایسا رہ بنوں اور ایسا بنوں اور ایسا بنوں اور ایسا بنوں تو وہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ میری بڑے زمانے سے خواہش ہے کہ میں تحجد پڑھوں تو بہت میری خواہش ہے پتہ نہیں کتنے سال بتائے کہ مجھے اتنے سالوں سے میری خواہش ہے سالوں کی مقدار تو مجھے بھول گئی میں کہا فرض کیجیے آپ کو یہ خواہش کے جو سال انہوں نے بتائے تھے پانچ تھے یا سات تھے آٹھ تھے مجھے بھول گئے میں نے ان سے کہا کہ جتنے سالوں سے آپ کی یہ خواہش ہے نا اتنے دن آپ جا کے تحجد گزاروں کے ساتھ گزار لیں مثلا اگر سات سال سے آپ خواہش کر رہے ہیں لیکن تحجد نصیب نہیں ہوئی آپ سات دن تحجد گزاروں کے ساتھ گزار لیں اس سے انشاءاللہ شاء آپ کی اس خواہش کے اوپر آپ کو اپنی زندگی میں دیکھ لیں گے کہ آپ کو اس کی عادت پڑتی یا نہیں یہ طریقہ ہے اصل جس صفت کو آپ حاصل کرنا چاہیں آپ اگر سچے بننا چاہتے ہیں تو سچوں کے ساتھ ہو جائیں قرآن نے کہا ہے کون و صادقین سچوں کے ساتھ ہو اگر آپ امانت دار بننا چاہتے ہیں امین لوگ تلاش کریں ان کے ساتھ وقت گزارے اگر آپ شب زندہ دار بننا چاہتے ہیں شب زندہ داروں کو تلاش کریں اگر آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا چاہتے ہیں تو راتوں کو رونے والے لوگ تلاش کریں وہ کون ہے یہ بیماریوں کی طرح بیماری متعدد ہی نہیں ٹی وی ایک بندے سے دوسرے بندے کو جیسے لگ جاتی ہے یہ چیزیں ایسے ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگتی ہیں درد اور استراب اگر آپ کہتے ہیں میرے دل کے اندر امت کی تڑپ پیدا ہو تو آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں پرانے زمانے کے اندر نصاب اور اور سلیبس اور کریکولم نہیں ہوا کرتا تھا علم کا علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا جا کے علماء کے پاس وقت گزارا جاتا تھا آپ پرانے تمام ادوار اٹھا لیں ابتدائی صدیاں ان میں آپ کہیں پر ڈھونڈ کے دکھائیں کہ اس زمانے کا نصاب کیا تھا کوئی نصاب نہیں تھا زمانے اوقات لوگ لے کر جاتے تھے اور علماء کے پاس زندگی گزارا کرتے تھے اور وہ بڑی لمبی لمبی آپ رجال کی کتابیں کہتے ہیں مین کو جس کے اندر لوگ کے احوال ہوتے ہیں آپ اس کے اندر یہ جملے دیکھیں گے کہ لازم صاحب ہو صلاطین صلا یا لازم شیخ ہو یا صاحب شیخ ہو کہ اپنے استاد یا اپنے شیخ کے ساتھ اس میں بیس سال گزارے تیس سال گزارے پچیس سال گزارے دس اور پندرہ سال تو گزارنے والے بہت لوگ ہوا کرتے تھے پورے کے پورے ان کی طبیعت کے اندر ان کی طرح کے ڈھل جاتے ایک انسان سے دوسرا انسان وجود کے اندر آتا تھا اور اس سے فائدہ ہوا کرتا تھا اساتذہ کے حلقے لگتے تھے مسجدوں کے اندر لیکن اس کے اندر جو طالب علم آتا تھا اس کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ میرا ان کو کوئی ان کو کوئی, کوئی کورس آؤٹ لائن دے دی جاتی تھی یا ان کو کوئی لیسن پلان دیا جاتا تھا کہ جی اب وہ جا کر ان کے پاس ان کی صحبت اختیار کرتے تھے جیسے امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بغداد کے بازار کے اندر کپڑے بیچا کرتے تھے ان کے استاد تھے حماد حماد ایک دن بازار گئے تو ان سے شاید کپڑا خریدا ہوگا یا ان سے واسطہ پیش آیا ہوگا ان کو دیکھ کر خدا جانے حماد نے کیا دیکھا تو ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے انہوں ان کا نعمان تو انہوں نے کہا کہ کیا کرتے ہو یہ کپڑے بیچتا ہوں تو حماد کو شدید دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ لڑکا دین پڑے۔ دو بھی کی ہوگی واپس آ کر ان کے لیے اللہ کی شان کے امام ابو حنیفہ اسی طرح ان کے پاس آ گئے ان کے حلقے کے اندر بیٹھے خدا جانے کتنا زمانہ ان سے پڑھا اور امام ابو حنیفہ بن گئے اسی طرح جب وہ پھر انہوں نے خود پڑھانا شروع کیا تو ان کے شاگردوں میں سے سب سے بڑا نام امام اعظم امام و کے شاگردوں میں وہ امام ابو یوسف کا ہے جو قاضی القزاد تھے ہارون الرشید کے تو یہ امام ابو حنیفا تو مالدارانہ پس منظر سے آئے تھے امام بو یوسف بہت غریبانہ پس منظر سے آئے تھے چھوٹی عمر میں یتیم ہو گئے تھے بیوہ ان کی ماں تھی وہ بڑی مشکل سے ان کو پالتی تھی تو جب یہ امام و حنیفہ کی مجلس میں جا کے مسجد کے اندر پڑھنا شروع کر دیا تو ان کی والدہ دروازے پر مسجد کے آ کر زور زور سے بولا کرتی تھیں کہ تمہیں تم نعمان کی نقل مت کرو نعمان کے پاس تو مال بہت زیادہ ہے جبھی یہ بیٹھ کے مسجد میں پڑھتا رہتا ہے تمہیں تو کمانا چاہیے تو امام صاحب کو اللہ نے پیسے دیے تھے کہتے ہیں اشرفیوں کی ایک چھوٹی سی تھیلی نکال کر مسجد میں جاتے تھے اور ان کی والدہ کو دیتے تھے کہتے تھے بڑی بی یہ پیسے لے لو اور یعقین کا نام یعقوب تھا وہ یوسف ان کی کنیت ہے اور یعقوب کو پڑھنے دو تو وہ کہتے تھے یہ پڑھنا مطلب اس کا مفہوم یہ ہوتا تھا کہ پڑھنا مالداروں کے چونچ لیں اور آج کل بھی لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہتے پڑھائی وڑھائی مالداروں کے چونچلیں غریب کہاں سے پڑھتا ہے تو امام صاحب نے ایک دن کہا کہ بی بی اس کو پڑھنے دو میں اس کو بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے فالودہ کھاتے ہوئے دیکھ لوں تو وہ بیوی بی نے کہا شاید یہ استاد بھی شاید کوئی دماغی طور پر توازن ٹھیک نہیں ہے میرے بیٹے کو دیکھو یتیم کا بچہ دو پیسے اس کے پاس نہیں ہیں اور یہ اس کو بادشاہ کے ساتھ بٹھا کے فالودہ کھلا رہے تو پھر جب بیوی بی چ... پیسے مل جاتے تھے تو بیوی بی رازی بازی چلی جاتی تھی جب پیسے ختم ہو جاتے تھے پھر مسجد کے دروازے پہ آ کے شور ڈالتی تھی کہ یعقوب کو کہ جلدی باہر نکلو اور تم جا کے مزدوری کرو اور کچھ کام کرو تو امام صاحب سمجھ جاتے تھے پچھلی تھیلی ختم ہو گئی ہے تو ایک اور تھیلی لے جا کر جا کے بیوی بی یہ تھیلی لے لیں اور بچے کو پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شاگرد کو ان کا مسرد نشین بنایا اور انہوں نے بھی خوب جس کو کہتے ہیں پڑھ کے دکھایا امام ابو یوسف نے یعقوب نے تو کہتے ہیں کہ جب امام صاحب کا انتقال ہوا اور اس کے بعد امام ابو یوسف ان کی جگہ پر بیٹھے پھر ہارون رشید نے بہت اصرار کیا بہت اصرار کیا کہ آپ کو میں قاضی القزات یعنی چیف جسٹس بناتا ہوں تو بڑی مشکل سے یہ اس کو مانے اور پھر ان کی فقاحت اور ان کی قضاء کے اندر ان کی مہارت اور پورے ملک کے قاضیوں کو جس طرح انہوں نے تربیت دی ملک یا پوری خلافت کے تو بادشاہ بہت زیادہ ان سے متاثر تھا تو ایک دن بادشاہ نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے لیے میں ایک خاص ڈش کبھی کبھی بنواتا ہوں آج وہ میں خاص آپ کے لیے بنوانا چاہتا ہوں اور میں میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے پاس بیٹھ کے اس کو کھائیں تو ان کو اس نے کہا بلائی جائے اور ان کو سا اٹھایا اور اپنی تخ کے اوپر بٹھایا اپنے ساتھ تکیا لگایا ان کے لیے اور جب وہ بن کر آئی تو ان کے سامنے رکھا تو ان کا کیا ہے یہ اس نے کہا کہ یہ فالودہ ابو بادشاہ نے کہا تو ابو یوسف نے سر نیچے کیا تو آنکھوں سے آنسوں ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے تو بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا اقرام میں نے کیا تخ پہ بٹھایا فالودہ بلایا ان کی آنکھوں میں آنسوں تو کہتے کہ آپ میں سمجھا نہیں اس بات کو کہتے ہیں کہ میرے استاد نے ٹھیک کہا تھا میری ماں سے پھر انہوں نے اسو قصہ سنا ہے کہ میری ماں مسجد کے دروازے پر آ کر چیخے مارا کرتی تھی اور آوازیں لگاتی تھی میرے پڑھنے پر اعتراض کرتی تھی میرے استاد کہا کرتے تھے کہ یاقوب کو پڑھنے دو یہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے فالودہ کھائے گا تو کہتے ہیں واقعی اللہ جل شاہ نے اس چیز کو میرے حق کے اندر ایسے طریقے کے ساتھ پورا فرمایا تو یہ یہ جو مزاج بنتا ہے کہ کسی کسی دوسرے کو خیر پہنچانا ان حضرات کے ذریعے سے یہ علم اللہ نے دیا تھا اس علم کو کس طریقے کے ساتھ بانٹا کہ اپنے جیسے دوسرے افراد تیار کی جیسے خود تھے ایک گیا تو پتہ نہیں چلا کہ وہ گیا ہے اس کی مسلط کے اوپر بیٹھنے والے اسی جیسے دوسرے لوگ تیار تھے یہ سلسلہ حضرات صحابہ انبیاء علیہ صلاحت وسلام کی تربیت سے شروع ہوتا ہے اور جب تک زمانے کے اندر خیر باقی رہتی ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان یہ نسبتیں بھی عطا فرمائے اور اس کی قدر اور لاج کر رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے ذکر کا بنشا